خطبہ نمبر اکسٹھ امیر ممنی امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے اواقب سے بچاؤ کا ساز و سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے اور کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لئے حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پالیں گے اور اسی میں رہیں سہیں گے دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے جسے ابھی بڑھا ہوا اور پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر اور سمٹ کر رہ گیا